بس اللہ وعلامحمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترسین خاران اور محترم دانیا خان سلامت کرتے ہیں بابس کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کے تاخیر میں سے باب نمبر بیالیس باب اجارہ میں درد نمبر تین چل رہے ہیں خانی کتاب کا چھاپے دگن نمبر تین سے شروع رہا ہے یہ اور اس میں کل جو ہے پہلا پیراگراف کے بیچ میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں اور آپ کیونکہ باب اجارہ ہے کسی کو کام پہ لیتے ہیں کسی کو کام دیتے ہیں کہیں گھر کرایے پر دینا ہوتا ہے کہیں کسی مزدور سے کوئی کام لینا ہوتا ہے ہاں تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اجرت دینے کی تو ان میں سے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی نے کہ خیات ایک, ایک درزی سے ہاں جی ان خطہ اگر میں نے اس کا آپ نے میرے اس کپڑے کو سلا لیا فارسین ہاں فارسی کو فارسی لباس سے مدد سے لیا ہاں جی جو فارسیوں سے ایرانی لوگوں کے لباس ہے تو فلاں کا درہم تو آپ کو ایک درہم اس کا مزدوری ملے گا وہ ان خطہ رومین اگر رومیوں والے لباس اگر آپ سلائے گا کپڑا تو وہی ہے کا درہم ہے تو آپ کو دو درہم ملے گا اور اس جو ہے اس درجی پہ چھوڑا آپ ان میں سے جو بھی سلائیں گے اسی حساب سے آپ کو مزدوری ملے گا تو فرماتے ہیں سہ اس طرح کی عقد صحیح ہے اس طرح کی عقد صحیح ہے اس طرح کی عصرت ہے طرح کو کوئی نقصان نہیں ہے نہ خود کو نقصان چیز معین ہے احمد واحق ما اور ہر وہ چیز جس میں باطل ہو جاتے عقد و نجارہ ہاں طرف ان میں سے مثلا جس نے کسی چیز کو اجارے پر لے یا اجرت پر تو اسے ہر وہ کام جس سے اختیارہ باطل ہو جاتی ہیں تو ارد اجارہ تو باطل ہو گیا لیکن انست منفاط لین دو شاغ نے اس اجارے پر لی ہوئی چیز سے فائدہ تو پورا پورا اٹھا لیا اجارے باطل ہو گیا بندہ کسی کے گھر میں بیٹھنا تھا ایک مہینہ تو بیٹھ لیا ایک گاڑی کو بوجھ لانا تھا وہ لاد کے منزل تک پہنچا دیا تو ایسی صورتوں میں اجرت کیا ملے فرماتے ہیں واجوہ باز تو پھر جو پھر تو واجب ہے اس شخص پر اجرت المس اجرت دیا جائے مثلا جو ہے مثلاً ایک گاڑی پہ سامان لے جاتے ہیں مثلا یا سو کلو میٹر پہ تو اس کو عام طور پر جو گاڑی کے کرائے وہی اس کو دینا ہوگا پہلے جو انہوں نے آپس میں طے کیا وہ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ معاملہ باطل ہو گیا تھا ہاں جی تو لہذا اجرت مس دیں گے تو اس جیسی گاڑی میں یہی سامان اگر کلومیٹر کلو مثلاً سو کلو میٹر پچاس کلو ایک کلو میٹر سے ہی پہنچانے کے جو مزدوری دی جی جاتی وہ اس کو بھی ملے گا سر کسی گھر میں رہنا ہو تو اس جیسے گھروں میں عام طور جو کرایہ ملتا ہے وہی اس کو ملے گا آگے فرماتے ویا کہ رہو مغروح ہیں لاجیر کسی مزدور سے کام لینا مزدور کو استعمال کرنے مزدور سے کام لینا مغروع ہیں قبل مقات العجرتی مزدوری طے کرنے سے پہلے ہاں جی شام پر جو ہے آپ کسی کو آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے لانا ہے کوئی مستری ہے تو اس کو طے کریں بھائی آپ نے ایک دن کا آٹھ گھنٹہ کام کرنے کے لیے کتنا پیسہ لینا ہے ہاں جی اس طرح طوی کریں یا بطور ٹھیکہ دینا ہے تو آپ یہ پورا کام کھتنے میں کریں گے طوی کریں ہاں جی کتنے دن میں کریں گے اور کتنے پیسوں میں کریں گے وہ پہلے طے سے کام لے لیں. ہاں اگر آپ گاڑی میں ریشے میں کسی بھی سواری پہ کہیں جا رہے ہیں تو اس کا بھی کرایہ پہلے توے ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ کرایہ تھا وہ گاڑی والے بولے آپ جو چاہیں دے دو بعد میں آپ نے تھوڑا کم دے دی تو بھائی اور لڑائی ہو جائے تو لہٰذا یہ غلط ہے ہاں جی توے کرنا ضروری ہے پھر بعد میں آپ پانچ دس زیادہ دے دیں تو اس کی قدر قیمت ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے توے نہیں کیا انہوں نے بولا آپ جو چاہیں دے دیں تو آپ جتنا بھی دیں گے اس کو کم لگے گا اور شریعت میں یہ چیزیں صحیح نہیں ہے کسی کو بھی کسی کام پہ لگانا ہو کوئی کام کسی سے لینا ہو تو وہ کرایہ جو ہے مزدوری پہلے اس سے کام شروع لینے سے پہلے توے ہونا طوعے کرنا چاہیے اور نہ کرنا یہ مکرو پھیلے نہ پسندہ پھیلے اللہ رسول کے ہاں پوائنٹ یوز مین دوسرا یہ کہ اس مزدور کو ضامن کرا دینا اس کے گلے میں کسی چیز پر آنے والے خسارے کو اس کے گلے میں ڈالنا بلا تحمد بدون نے شیخ و یعنی اس کے اس کے اس کے ہاتھوں سے کوئی نقصان پہنچنے کا آپ کو جب تک کوئی واضح ثبوت اور دلیل نہ ہو صرف شیک کی بنیاد پر جو ہے آپ اس کو زمین نہیں ٹھہرائیں یہ ٹھہرانا صحیح نہیں یعنی وایوظمینہ اس کو زمین کھلائیں بلا تہمت نے کسی تہمت کے مقصد مطلب یعنی ایک واضح ثبوت الزام کیا الزام اگر ہو تو الزام بھی کچھ ثبوت ہو اس نے اس کا چیز کو خراب کرنے کی ہاں جی گڑبڑ کرنی کہ آپ کو کیسے تک جو ہے ضن غالب ہو گمن غالب ہو ہاں تو پھر آپ اس کو ضامین قرار دے سکتے ورنہ صرف شیخ کی بنیاد پر کسی کو ضامین قرار نہیں دے سکتے آگے پانچواں رکن فرماتے ہیں رکن الخامس اجارے میں پانچواں رکن المنفات المقصود من الاجارہ ہاں جی چیز کو کسی چیز کے اجارہ پر لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس اجارے سے جو جو ہے منفاد مقصودہ اجارے پر لینے کا جو مقصد منفات جو فائدہ آپ نے لینا ہے جس فائدے کے ہر اجارے میں کیا ہوتی ہیں ہاں جیسے کسی کے گھر کو آپ نے اجارے پر لے لیا تو گھر والوں نے دے دیا تو اس کے منفات کیا پیسہ لینا ہے اور آپ نے اس میں رہنا ہے یہ اس کے منفات ہے کرایہ پر لینے والے نے بیٹھنا ہے اس کو فائدہ ہے اور مالی مکان کو پیسے ملنا ہے یہ اس کے تو لوگوں نے حامد مقصود ہے وہ منفاط جو قصد کی جاتی ہے سے تو اس کا جو وہ منفات مقصود ہے ہے تم لگو اس منفعات کا جو ہے مالک ہو جاتی ہے جیسے ایک بندہ اپنے گھر کو کرایے پر دے دیتے ہیں تو اس کے منفات اس کے لیے کیا ہے اس کے کرایہ لینا ہے تو وہ کرایہ اس کا منفاط ہے تو وہ اس کرائے کو وہ مالک بن جائے گا بنا سل آر دے جوں عقد لیا ہاں جی وہ کرایہ دار اور مالک کے درمیان بھائی ایک مہینہ بیٹھیں گے جتنا مہینے بیٹھیں گے تو وہاں سے وہ جو ہے جیسے توف گیا آگ میں, میں اس کا وہ مالک بن جائے گا کل اجرت جس طرح اجرت کی طرح مزدوری کی طرح جیسے مزدوری میں ایک بندے سامنے کام کرنے کا معاہدہ ہو گیا تو پھر جو ہے آب وہ کام نہیں آگت کے ساتھ پیسے مزدوری کا لائے مزدوری کا جو ہے وہ حقدار بن جاتا ہے اور اس منفعات کے لیے اجرت پر دے پر دینے کی منفات کے لیے شرط یہ ہیں و وہ شرط و اندوں معلومتاً وہ طرحین کو معلوم ہونی چاہیے ان بھی تعدیر العمل کبھی جو ہے کام کو معین کر کے کسی سے کوئی کام لینا ہے منفاع یہ ہے تو وہ معین کر کے کا حیات تصوف آپ نے ایک درجی کو ہاں یہ جی آپ نے جو ہے کپڑا سلانے کے لا نے اجرت پہ لایا اس کو مزدور بنا کھلایا تو اس رمیوں سے جو ہاں جی پر یہاں پر جو ہے کا حیاتِ صوبل آپ اس کو پیسہ دے دیں گے اس کا آپ اجرت پر لے لیا تو بھائی یہ کپڑا سلانا ہے اس کپڑے کو سلانا ہے تو یہ جو ہے آپ کا اس بندے کو اجرت پر لینے کا آپ کو جو منفاط معلوم ہے وہ یہ ہے اس کپڑے کو سلا کے دینا ہے کا حیات صوبل معلوم ہے تو کبھی جو ہے آپ تو طے کر لیتے ہیں کام معین کر کے معلوم ہو وہی میں بھی تعدیر اور کبھی مدت معین کر کے جیسے کسی گھر میں بیٹھنا ہو تو شکن یعنی جیسے کسی گھر میں بیٹھنا ہے تو اس کا فائدہ ہے تو اس میں اب کتنا بیٹھنا ایک مہینہ بیٹھنا ہے مہینے بیٹھنا وہ مدت طے کریں نہ تو اسے اور ہر مہینے کی کتنا پیسہ دینا ہے وہ طے کریں تو یہاں جو ہے منہات جو ہے بھی تعدیر المدت ہے مدت طے اس گھر میں میں نے کتنا بیٹھنا وہ طے کریں تو ان میں کبھی منفات جو ہے بیٹھنا ہے دین اس کو بیٹھنے کے لیے منفات معلومات بھی تعریف مدت مدت طے کرنے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے اویلحمل داپت یا کسی جانور پر کوئی سامان اٹھا کے لے جانا ہے ہاں اٹھوانا ہے تو کتنا یومن ایک دن اس سے بوجھ اٹھوانا ہے اوشارن یا ایک مہینہ پورا اس جانور سے بوجھ اٹھوانا ہے اور مدت کلا یا ایک ہفتہ یا دو تین دن مسئلہ مدت مقدہ معذن معذین مدت تو یہ ہونا ضروری ہے اور طرف ان کو معلوم ہو کہ اتنا مدت منی جانور سے پہ بوجھ لادنا ہے بوجھ اٹھانا ہے وحضہ وجہ دلمستر ایک نیا مطلب ہے مستاجر جیسے ایک بندے کسی گھر کو کرائے پر لیتے ہیں تو یہ مستاجر ہے ایک بندہ کسی کے گاڑی کو ڈرائیور سمیت اس سے بوجھ اٹھانے کے لیے ہاں جی کرایہ کرایے پر لیتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے مستاجر ہیں تو اگر پائے جائیں علم جب پائے جائے وحید وجہ المستاجر مستحجر اجرت پر لینے والے شہد پائے دل اے جس چیز کو اس نے اجرت پر لیا جیسے گھر کو اجرت پر لے لیا گاڑی کو اجرت پر لے لیا ہنج اس عین مستاجرہ جس چیز کو اجرت پر لیا ہے خود اس چیز میں وہ پالے کیا پال اے ون کوئی اے تو پھر جو ہے اس کے لیے ہاں کہان لوٹ ہسکو اس کے لیے اختیار معاملے کو پھنسا کرنے کا نہیں چاہیں تو پھنسا کرو ابھی رضا یا رضامندی کا بل اجرت المعینتی اسی سابقہ معین اجرت میں من غیر حتن بجلی کمی کے ہے چونکہ اس کی ساری چیزیں پہلے ہی تحقیق کرنا ہوتا ہے نا پہلے ہی طرح نہیں کہ ابھی اس بارہ ایپ آئیں پائیں نہیں چاہیں تو پھنسا کر سکتا ہے اور اسے جو اسی سے کام لینا چاہیں تو اس کو کرائے میں کوئی کمی نہیں ہوگا جیسے پہ لیتے ہو گئے وہی اس کو دینا پڑے گا آگے جب آپ نے کسی کے جانور کو یا ہاں کسی بھی چیز کو عجرت پر لے لیا تو اس کی حفاظت کس کی ذمہ ہے مت وجیب آل المشتاجر اجرت پر لینے والے پر واجب ہے سخت دابت اگر آپ نے کسی کے جانور کو سواری کے لیے یا بوجھ اٹھوانے کے لیے لایا ہے تو اس کو پانی دینا شکل دھاپتی جانور کو پانی دینا اجرت پر لینے والے پر واجب و لف ہے اس کو گھاس دینا اجرت پر لینے والے پر واجب واحفہ اس کی حفاظت کرنا ہاں جی بھاگنے سے نقصان ہونے سے وہ آپ کے اوپر زیادر زیادر واجب ہے اجرت پر لینے والے کی ذمہ ہے ولف عمل اگر اس نے ان کاموں میں ہاں جی کوتا ہی کیا محمد شعینی غیر ذمہ داروں نے رفتار کیا اس کو جو پانی نہیں دیا گاس نہیں دیا اس کی حفاظت نہیں کیا اور نظریت جو ہے جانور ضائع ہو گیا اس کو کوئی نقصان پہنچا تو زمین طالف تو جو چیز طلب ہو گیا اس کا وہ زامین ہے اس کا خسارہ اسے اس پر لینے والے کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا اگر مکمل طلب ہو گیا تو پورا خسارہ مثلا جانور اس کو ہن چوری ہو گیا یا اس کسی نے مار دیا تو طلب ہو گیا تو اس کا پورا خسارہ آپ کو دینا پڑے گا اب ان نقصان یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو جتنا نقصان ہوئے اس کا خسار آپ کو پورا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کی حفاظت نہیں کیا آگے پھر مجھے والسہ دووی دووی جب آپ کے کپڑے کو دھونے کے لیے لے جاتے ہیں تو اضافہ سے دسو وہ آپ کے کو خراب کرے خراب کرے کیا مطلب ہے بہان یوں خریقہ اس کو جلا دے اس طریقے لگا کے اور یوں یا اس کو دھوتے ہوئے پھاڑ دے اور یہ کا صوبہ کپڑے و خادی دونوں صرطوں میں زمین ہے وہ اس کا ضامن ہے ہاں جی آج کا جو ہے وہی لوگ جو ہے قصہ دھوبی لوگ آپ سے لکھ کے لیتے ہیں کوئی نقصان کا ضامین نہیں ہے ہاں جی حالانکہ شریک طور پر اگر آپ اس کو قبول کریں تو وہ اس کی بات ہوگی ورنہ شرم ارے ایسے کو کوئی چیز نہیں لکھا ہے تو پھر جو ہے نقصان و شرمی وہ ضامن ہے وہ ان کا نہ حاضر کا ناغ کہ وہ اپنے اس فن نے دھوبی میں اس کام میں ماہر کیوں نہ وہ ذمہ دار ہے اس کو نقصان ہونے کی سرت میں و اسی طرح الخطان بچوں کی خدنا کرنے والے ڈاکٹر ان تجرتوں اگر جو نقصان پہنچے بچے کی خدنے کی جگہ کو من اس مصاحث ہے اور تجاوزہ ان حد دلخطان یا جس حد تک اس کو ہانج خدنے میں کاٹنا قدنا چاہیے تھا اس سے تجاوز یا نقصان پہنچایا تو زمین ہے اس کا بھی اس نقصان کا اس کو دیت دینا پڑے گا وہ قضا اسی طرح کل ہر پیشہ والے سنت والے ہاں جی مایوس دو مایوس دو جو وہ خراب کرتا ہے پھر سنیں اپنی سنت میں اپنے پیشے میں ہاں کوئی بھی کام جو جی ہنر مانے وہ آپ سے کام چیز کو لے لیتے ہیں پیشہ والے ہاں سنت والے اور آپ کی چیز کو خراب کریں تو اگر وہ مایوس ہو نہ اس کا ذمہ دار ہے اس کے خسارے کو پورا کرنے کا مگر یہ کہ آپ سے پہلے لے لیں لکھ کے لینے خسارا ہو جائے تو ہم ذمہ دار جیسے ڈاٹا لوگ ذمہ دار ہوتی ہے تو اس لیے ڈاٹا لوگ کسی کو آپشن کرتے ہوئے پہلے لکھ کے لے لیتے ہیں اگر کوئی نقصان ہو گیا ہاں جی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ سے دست لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کے آپ کی دستخط کا نہیں اس کے ذمہ کچھ نہیں آتا ہے ہاں جی مگر اس کی واضح طور پر اس نے کوئی نقصان پہنچانا ہے ثابت ہو جائے تو پھر وہ ضامین پھر بھی ہو جاتا ہے تو یہ آ کے دس دو ہے یہیں یعنی پر اتفاق لیتے ہیں ان شاء چلیں گے دس